اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرن میں ہم قسم کی مسل طرح طرح بان فرمائی تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکی کرنا